شہید اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ اللہ الرحمن الرحیم واز قوم ہی انعام نمبر آٹھ میرے عزیز میدان تی کے اندر شامیانہ بھی لگ گیا کس چیز کا شامیانہ تھا بادل کا خوراک بھی مل گئی من و شلوار کی اب کس کی ضرورت ہے جی پانی کی ضرورت ہے پانی مل رہا ہے انعام نمبر آٹھ اور جب کہ پانی مانگا موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پس کہا ہم نے بار تو آسا اپنا پتھر پہ اب پتھر سے مرا یا تو جن سے پتھر ہے کوئی پتھر تھا اس کے اوپر آسا مارا اور کتنی چشمے نکلے جی بارہ چشمے نکلے پتھر ایسے چار کونا تھا تو ایک ایک کونے سے کتنی چشمے نکلے تین تین تو بارہ چشمے گاہ پڑے عام پتھر تھا اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ خاص پتھر تھا وہ خاص پتھر کون سا تھا موس علیہ السلام سلام صاحب حیا انسان تھے نبی تھے ان کو غسل کی ضرورت ہوتی تو چھپ کے غسل کرتے لیکن دوسرے بنی اسرائیل جو تھے نا وہ ایسے ننگ دھنگ غسل کرتے ایک دوسرے کا ننگ دیکھتے رہتے ان کے اندر یہ چیز نہیں تھی سمجھ رہے ہو نا آ اکٹھے غسل کر لیتے نند دیکھتے رہتے موس علیہ السلام چپ کے غسل کرتے تو انہوں نے موس علیہ السلام پہ توہمت لگا دی سمجھا کہ اس کے خوشی سوج گئے ہے ان کے خشیوں کے اندر کیا ہے بیماری ہے سوج ادرا کی بیماری اس کو کہتے ہیں حالانکہ اللہ کا نبی کیا ہوتا ہے جی بے عیب خدا کے نبی میں کوئی عیب نہیں ہوتا یہ تو مرزا غلامت کا دیانی ہے نا اس کا فوٹو دیکھو تو ایک آنکھ ٹھیک ہے دوسری آنکھ تھوڑی سی بند ہے کانا کھچا سمجھے اس کے اندر اور بھی بیماریاں ہیں شوگر کی بیماری بھی تھی کیا تجھے نا جی پھر وہ لکھتے ہیں شوگر کی بیماری تھی تو ایک جیب کے اندر وہ گڑ ڈالتے تھے گڑ بہت کھاتا تھا آخر شوگر کیوں نہ ہو دوسرے جہ میں ڈھیلہ ڈالتا تھا مٹی کا ڈھیلا سمجھا تاکہ استنجے کی ضرورت پڑے تو مٹی استعمال کرو پھر مجذوب ایسا تھا ان کی کتاب میں لگائے کر میں کبھی گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتا اور ڈھیلا کھا جاتا تھا یہ ہے نبوت کا دعویٰ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کا ہوتا ہے بے آئے. تو انہوں نے موس علیہ السلام پہ عائب لگایا نہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا اچھا میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ میرا نبی کا ہے بے بےآب ہے منہ علیہ السلام بھسول کرنے لگے کپڑے کس پہ رکھ دیے پتھر کے اوپر رکھ دیے تو اللہ نے حکم کیا پتھر کو کپڑے لے کے بھاگو سمجھے اور بھاگو وہاں بنی اسرائیل کی مجلس میں چلے جاؤ تو منہ علیہ السلام پتھر کے پیچھے بھاگے سو بیس ہزار سو بیس ہزار پتھر میرے کپڑے دو کپڑے دو وہ پتھر بھاگتا بھاگتا کہاں پہنچ گیا بنی سر کی محفل میں تو بنی سر نے پوری زیارت کر لی سر سے لے کے پاؤں تک <laughs> دیکھ لیا کہ منہ علیہ السلام ٹھیک ٹھاک ہے کوئی ادرا کی بیماری نہیں <laughs> بھائی اللہ سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ منہ علیہ السلام نے خود تھوڑا کیا آپ کروا رہے ہیں سارا کوئی دکھا دیا کہ میرا نبی کیا ہے بے ایب شاعر کہتا ہے سرمد کو شاند لباس ہر کے را بے عیب دی ایشاند لباس ہر کے را عیب دی بے عیب ایبارہ لباس ار یعنی جو عیب دار ہیں نا ان پہ لباس ہے جو بے عیب ہے اس کو لباس کی کیا ضرورت ہے لباس پہنا جاتا ہے عیب چھپانے کے لیے مولانا فرماتے ہیں بے بے عیب لباس فرما دیا دو دو بے عائب, بے عائب لباس تو اللہ نے فرمایا اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لو جو پتھر آپ کے کپڑے لے گیا ہے نا وہ پتھر کی پٹائی بھی کی تھی حضرت صاحب صاحب ڈنڈے مارے دو فرمایا پتھر کو اپنے پاس رکھ دو تو وہی خاص پتھر تھا اس سے کیا نکلے بارہ چشمے نکلے مار دے آسا اپنا پتھر کے اوپر فن فضرت پس بہ پڑے اس سے بارہ چشمے تحقیق جان لیا ہر قبیلے نے ان کا معنی کیا لکھنا ہے قبیلہ گرو جو ہی معنی لکھو جان لیا ہر گرو نے ہر قبیلے نے گھاٹ اپنا مشرب کا معنی گھاٹ پینے کی جگہ اسے کو گھاٹ کہتے ہیں جان لیا ہر قبیلے نے گھاٹ اپنا کلو و شربو ادھر کول نہ معذوف ہے وہ نہ ہم نے کہا کھاؤ پیو اللہ کرز اور نہ پھیلو تم زمین کے اندر فساد برپا کرنے والے میرے محترم چونکہ سر سید احمد خر کے عادت کا مخالف ہے موج کا اب وہ تعویل کرتا ہے اس کی تعویل بھی سمجھ لو میں تو حیران ہوں ایسے بندے پہ کیسی غلط تعویل کی سمجھے وہ کیا لکھتا ہے کہ موسا لہ سلات نے پانی مانگا تو اللہ تعالی نے فرمایا موسا اپنا آسا لے کے پہاڑ کے اوپر چڑھتا جا کیا اپنے آسے کے ذریعے کس پہ چڑھتا جا پہاڑ کے اوپر تکتا آسا لے جب پہاڑ کی چوٹی پہ, پہ پہنچے گا نا تو تجھے بارہ چشمے نظر آئیں گے پہلے سے موجود ہیں بارہ چشمے دور سے نظر آئیں گے وہ پہلے سے موجود ہیں تو اپنی قوم کو وہاں لے جا وہاں پانی پیئے گا ٹھیک ہے www. دیکھو نا اسلام کا کل نظر ہم نے کہا مار تشا اپنا پتھر پہ اسی کا معنی یہی ہے کہ آسا اپنا لے کے پہاڑ پہ چڑھ جا اور بارہ چسپیوں کتنا غلط مانا کرتے ہیں مار ازرف ہے مار دے اپنا پتھر کے با خلاف عادت حر کے عادت کے چونکہ مخالف ہیں ایسے اُلٹی موٹی تعبیر کرتے ہیں یہ میں قیاس کی بنا نہیں کہہ رہا اس کی تفسیر احمدی میرے پاس موجود ہے وہ پوری اس نے نہیں لکھی تھوڑی لکھی ہے موجود ہے میرے پاس میں نے خود دیکھا ہے اس کا حوالہ یہ اچھا جی کھاؤ پیو اللہ کا رز کنا پھیلو زمین میں فساد برپا کرنے والے یہ انعام نمبر کتنے تھا جی آٹھ تھا ویز کل یا موسا یہ نکمت نمبر دو آٹھ انام آ گئے اور نکمتیں کتنی تھی جی دو سزائیں ایک سزا پہلے آ گیا, اب دوسری سزا وہ حضرات جی من و سلوا کھاتے رہے تو انہوں نے عرض کیا موسا علیہ السلام کے موسا ہر وقت ہم مٹھائی کھا رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں بٹیرے کھا رہے ہیں ہمیں مزہ پورا نہیں آ رہا مزہ پورا آ کوئی ایسی چیز ہو نا نمک مرچ والی یہ ساری ریاستی بولیاد پتے شوق تھا بیٹھے چرھاپتے پتے سب کوئی چراپ کوئی دال ہونی چاہیے ساغ ہونا چاہیے سمجھے یہ چیزیں ہونا چاہیے سمجھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے بٹیر کا گوشت ہے بڑا طاقتور پھر مٹھائی کھاتے ہو اور بغیر تکلیف کے پہنچ جاتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرو باقی جو تم چیز مانگ رہے ہو اس کے لیے محنت ہوگی وہ ایسے نہیں ملے گا اس کے لیے تمہیں بیلچے لینے پڑیں گے خدائی کرو گے زمین کی بیجو گے انہیں کا بس ایسے ہو چندے جی دیکھو جی ویسکول تم جب کہا تم نے موسا ہرگز نہیں صبر کر سکیں گے ہم اوپر ایک طرح کے کھانے کے ایک کھانے کی بجائے ماں کیا لکھو ایک طرح کا کھانا کیونکہ کھانے تو دو تھے نا لیکن نو کیا تھا ایک تھا صبر کر سکیں گے ہم اوپر ایک طرح کے کھانے کے ایک نو پہ دعا منگ واسطے ہمارے اپنے رب سے نکالے ہمارے لنا رب خرج لنا ہمارے شائخ حضرت مولانا حماد اللہ علیہ رحمتہ اللہ علی دو نابینا شاگرد تھے حضرت کے سندھ کے اندر ان کو آپ ترجمہ بھی پڑھاتے تھے ترکیب بھی پڑھاتے تھے تو میں چھوٹا تھا بیٹھ گیا وہ دو نابی نے آپس میں تکرار کر رہے تھے یہ یو خرج ہے نا یو خرج تو اس کی ترکیب یوں کر رہے تھے یو خرج سیدھا بحر مجھ سے کرائے پھر مزار معلوم مجزوم جواب عمر جو آہے سندھی میں مجزوم جواب امر جو آہے میں حیران رہ گیا کہ دیکھو حضرت ترکیب ایسی پڑھاتے ہیں کہ علت بھی بتا دیتے ہیں کہ, میرے کہ یہ پیارے بھی رہے. <laughs> میرے کانوں نکالے واسطے ہمارے اس چیز سے کہ اگاتی اس کو زمین میں بک لا ساگ کس کا شوق ہو گیا جی اور ساگ جانتے ہو وہ پتے ہوتے ہیں ایسے پتوں کو ابالتے ہیں اچھی طرح ہاں ارساق بناتے ہیں ساگ وہ سا ککڑی ککڑی مانا کر سکتے ہو خیار بھی مانا کر سکتے ہو یہ بنڈی کے اندر ککڑیاں ہیں اتنی لمبی خیار ہوتے ہیں فارسی میں کھیرے میرے یہ سب ہا. آ گئے وہ پھو ما گندم آدا سے مسور کی دال مسور کی دال تو یہ جو دال تم کھاتے ہو یہ کس نے مانگی تھی جی بنے سر نے اگلے دن میں نے طلباء سے پوچھا کیا کھایا ہے کہنے لگے دال میں نے کہا یہ وظیفہ پڑھو تو دال ختم ہو جائے گی خدا یا تو دال را دور کون خروسان بریان موجود کون لائس دال کو دور کرو مرغے ہونے چاہیے ککڑ ہو ہاں خدایا تو دال را دور کون بریان موجود میں نے کہا یہ وظیفہ پڑھو تھا تو انہوں نے مسور کی دال مانگی سال پیاز بھی مانگے یا کالا تاستابی ہے موسا موسا لہ سلام نے تمبیری بندے تو سوچو تو تمہیں اچھی کتاب مل رہی ہے تم گھٹیا گٹیا فرمایا کہ کیا بدلے میں لیتے ہو تم اس چیز کو وہ گھٹیا ہے من گھٹیا یہ بات اس چیز کے کہ وہ بہتر ہے اے اجابت مطالبہ چلو تمہارے مطالبے کو ہم قبول کرتے ہیں اجابت مطالبہ لیکن تمہارا مطالبہ ایسے قبول ہوگا کہ تم ہو میدان تی کے اندر کس میں تھے جی میدان تی ذرا اونچا تھا اور اسی میدان کے حدود کے اندر ایک شہر تھا نیچے بھئی عام طور یہ دامن پہاڑ وغیرہ اونچے نہیں ہوتے اور شہر کا ہوتے ہیں نیچے ہوتے تم اوپر سے نیچے اتر میدان سے قریب شہر ہے حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شہر جو تھا حدود تی میں تھا کس کے حدود میں تھا یہ انہوں نے جواب دیا اس بات کا کہ وہ تو گرفتار تھے حدود تہی کے اندر شہر میں گوں گئے ہم نے جواب دے دیا نہیں حدود میں چھاڑ وہاں جاؤ بیل مل چلو ہاں خدئی کرتے رہو اور اپنی یہ کاشتکاری کرو اتر جاؤ تم کس کے اندر جی شہر کے اندر فائنل کو سال تم پر تمہارے جو تم مانگا تم نے وہ تمہیں مل جائے گا بس ان کو مل گیا جی کوچر سر ہے میدان تی کے اندر پھر بعد میں یوشا بے نون کے دور میں چلے گئے لیکن آگے ذرا غور کرو وہ yeah Unpe زور بت علیہ ضلع وال مسکانہ جو ہے نا یہ ضلعت اور مسکانہ اس وقت نہیں باری کی زور وہ الحب یہ اس وقت نہیں تھی کیونکہ اس وقت کون تھے علیہ السلام زندہ تھے یا نہیں ہارون علیہ السلام بھی زندہ تھے اس وقت یہ ذلت نہیں رہی ان کو اور ان کی وفات کے بعد حضرت یو بن نون تھے انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو فاتح بن گئی ذلت ہو گئی تو ذلت بعد میں آئی ان کے اوپر ایضم ایسر مفسرین کہتے ہیں ایک زمانہ کے بعد پھر ان کے اوپر کیا آئی ذلت آئی انجام دنیا بھی اور مار دی گئی ان کے اوپر ضلعت اور محتاجی و باؤ کے غزب من اللہ اور رجوع کیا انہوں نے اللہ کا غضب وہ انجام دنوی تھا یہ انجام اخرا بھی ہے یہ ذلت اور مسکانہ اس سبب سے تھی کہ وہ تھے کفر کرتے اللہ کی ایتوں کے ساتھ اور قتل کرتے تھے نبیوں کو نہ حق. تو ذلت اور مسکنا کا سبب کیا تھا جی کیا تھا کوفر اور قتل ذلت اور مسکنا کا سبب کیا تھا کفر اور قتل کہ انہوں نے کفر بھی کیا نبیوں کو قتل بھی کیا نا حق اور پھر کفر اور قتل کا سبب کیا تھا آگے بے فرمانی ظال کا بے ماں ظالے کا اشارہ کہاں جائے گا کفر اور قتل کی طرف تعویل مذکور میں یہ کفر و قتل بس سبب اس کے تھا کہ بے فرمانی کی انہوں نے اور حد سے بڑھتے تھے تو بے فرمانی سبب بنی کس کا کفر اور قتل کا اور کوفرو قتل سبب بنے کس کا ذلت اور مسکنا کا میرے محترم یہ چھوٹا گناہ ہے نا چھوٹا گناہ یہ بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے چھوٹا گنا جیسے چھوٹی چھوٹی نیکی جو ہے بڑی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اس طرح چھوٹا گناہ بھی بڑے گناہ کی طرح ہے یہ بےماسوج نا بے فرمان یہ چھوٹا گناہ تھا یہ کس کی طرح لے گیا کوفر اور قتل کی طرح بڑے گناہ کی طرح ہے یہ خیال کیا کرو خیال کیا کرو سمجھے جی ہا. میری عادت ہے کہ یہ میں دبواتا ہوں تو بیریش لڑکوں سے نہیں دبواتا سمجھے بارش بڑا آدمی ہو سمجھے تم بھی مدرس بنو گے تو خیال کیا کرو بیریش لڑکوں سے نہ دبایا کرو اور سفر بھی کرو تو بیرچ لڑکا تمہارے ساتھ نہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی غلطی تمہیں کہاں لے جائے گی بڑی غلطی کی طرف لے جائے گی کوئی شاعر کہتا ہے چمن کی رنگ نے اس قدر کھے دیے مجھ کو کہ میں نے کے گل بوسی میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی سمجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گل بوسی کے اندر کانٹے کھا کے بیٹھ جائیں چومے تو گل کو اور لگ جائیں کیا کانٹے تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو بڑے گناہوں میں ملوث کر دیتے ہیں میرے محترام یہ آٹھ انعام میں آ گئے اور نقمتیں کتنی آ گئیں جو پہلا نو ختم ہوا بنی کا پالن ہو کیا اور ہر نو کا تطیمہ ہوتا ہے اب تتیما ہے جی تتیما نو اول میں نے کہا تھا نا کہ پانچ انواع ہے اور ہر نو کا کیا ہے تتیما ہے تتیمہ نو اول تتیمہ نو اول اور قانون نجات لکھو قانون نجات بے شک جو لوگ ایمان لائے مومن اللہ آمنو کس کا لقب ہے حضور کی امت کا لقاب ہے امت محمدیہ کا ولہذین ہادو اور جو کون ہیں یہودی ہیں یہ کس کا لقب ہے موسٰ علیہ السلام کی امت کا ان کو ہادو اس لیے کیا گیا ہے کہ ہادو ببن تابو ہادو ببنے تو انہوں نے بچھڑے کی پوجا سے توبہ نہیں کی تھی بچھڑے کی پوجا سے توبہ کی تھی نا یہی ہے وََََََََََََدین اور جنہوں نے توبہ کی تھی بچھڑے کی پوجا یہودی کس کا لقب ہے جی امت موسا کا ون سارا کس کا لقب ہے صابعین سابعین ایک فرقہ تھا چونکہ حضور کے دور میں وہ نہیں تھا آپ کے دور میں یا ہوگا تو کلیل کہیں ہوگا اس لیے مفسرین اس کے معنی مختلف کرتے ہیں بعض کہتے ہیں سابین وہ تھے جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے بعض کہتے ہیں سابین وہ تھے جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے کیا بعض کہتے ہیں سابین ایک فرقہ تھا مجوس اور یہود کے بین بین تھا بلّہ عالم ثواب یہ کتنی فرقے آ گئے مومن ایک یہود دو نصارہ تین چار فرما ان سب کے لیے قانون نجات کیا ہے من آمن باللہ جو شخص ایمان لائے سات اللہ کے یہود نصارہ صابین یہ تو جدید ایمان لائیں گے اور مومنین کیا ہے وہ ایمان پہ قیم رہیں ان کے بارے میں من آمن کمن کا, کا ہوگا ایمان پہ قیم رہیں جیسے دوسری جگہ ہے ان نم المن اللہ زینہ آ بنو بل ہے مومن وہ ہے جو ایمان لائے یا ایمان پہ مستقر رہے یہ من آ مرا جو ایمان لائے یا ایمان پہ مستقر رہے ساتھ اللہ کے دن قیامت کے عمل کریں نیک تو ان کے لیے ثواب ہے نزدیک رب اپنے گے نہ خوف ہوگا نہ غمنا ہوں گے خوف کس کے لحاظ سے ہوتا ہے ما ماں آف وید خزن میسا کا قوم یہ نو ثانی لکھو پہلا نو ختم ہوا اس کا تتیمہ بھی آ گیا آپ جی دوسرا نو ہے جی اس میں بنی اسرائیل کے آبا و اجداد کی تین خباستیں بیان کی گئی ہیں نو ثانی میں نو ثانی اس میں بنی اسرائیل کے آبا اجداد کی تین خباستیں بیان کی گئی ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ ابتدا سی بے لوگ ہیں آبا اجداد سے یہ بیکار لوگ چلے ہیں تین خباستیں ہیں حفاست نمبر ایک میرے عزیز ڈبلو ڈبلو حضرت مو صحلام ستار آدمی کو گئے تھے یا نہیں پھر ان کے اوپر بجلی گری تھی نا زندہ ہوئے وہ قوم کے پاس آ گئے. قوم نے پوچھا جی بتاؤ کہنے لگے ہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کی ہے کہ یہ کتاب تورات میں نے نازل کی ہے اس پہ عمل کرو اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو مشکل ہونا مشکل احکام وہ تمہارے افطار کے اندر ہیں عمل کرو چاہے نہ کرو حالانکہ یہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اپنی طرف سے گھسیٹ دیا تعریف کر دی او وہ بنی سرعی کے تو موقع مل گیا وہ کہنے لگے مشکل احکام پہ ہم نے عمل نہیں کرنا ہیری پیری شروع کر دی تو جو آدمی ایسے نہ سمجھے ڈنڈے سے سمجھایا جاتا ہے نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم کیا انہوں نے پہاڑ کا ایک بڑا ٹکڑا علیحدہ کیا اور ان کے سروں کے اوپر کھڑا کیا پہاڑ کا ٹکڑا کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے تو انہوں نے کہا مانتے ہیں مانتے ہیں زبان سے تو کاف سمے نہ مانتے ہیں لیکن دل کے اندر خیال کیا تھا کہ مانیں گے نہیں ہری پھیری کر دیں گے آ, یہ دیکھو حباثت نمبر ایک اور جب لیا ہم نے پختہ وعدہ تم سے آگے واہ لیا ہے ورفانا دراں کے اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے تور کو تور سے مراد یا تو کوہ طور کا ٹکڑا ہے کس کا ٹکڑا یا تور سے مراد عام پہاڑ بھی لیتے ہیں کہ عام پہاڑ کا ٹکڑا جو ہے وہ تمہارے اوپر و سمجھے کھڑا کر دیا رفا نہ کا معنی کھڑا کر دیا اونچا نہ کھڑا کر دیا سمجھے اور دوسرے مقام پہ ہے واضح نال جا بالا واض نتا کنال پہاڑ کو اخیڑا وائز نتا کنال جا بالا فہو کا گویا تو وہ کیا ہے صاحبان وہ ایسے ہے ہافزو یا نہیں وہ تک نب والا پہاڑ کو کیڑا فو کہ اوپر آئے جو ہے صاحبان ہوتا اسی طرح آ گیا لیکن مودودی صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں ہوا تھا وہ پہاڑ کے دامن میں رہتے تھے تو اللہ نے ان میں گھبراہٹ پیدا کر دی کیا پیدا کر دی گھبراہٹ پیدا کر دی ایسے پہاڑ گر جائے گا گر جائے گا نہیں ٹھیک ہے جی وہ بھی سر سید کی طرح, کی طرح مانا کر رہے اللہ کے بندے بھائی نتا کنا کا کیا مانا ہے ذلاتن او اوپر صاحبان کی طرح قرآن بھی ہے اچھا جی اٹھایا ہم نے اوپر تمہارے پہاڑ کو خزو ما تینا کوم خزو سے پہلے کول نہ ہے اور کہا ہم نے لے لو جو کچھ دیا ہم نے تم کو ساتھ ہمت کے اور یاد کرو ان احکام کو جو اس کے اندر ہیں تاکہ تم بچ جاؤ دو ذخیر سے لیکن سمت والے تم پھر پھر کہ تم باوجود اس بھی ساتھ کے پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تمہارے اوپر اور اس کی رحمت بالامحال مہلت دے دی اگر اللہ چاہتے تو عذاب دے دے دے یا نہیں تو اللہ نے کہہ دی محلہ دی پورا نظام نہیں دیا بالحال اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم اور اس کے رحمت ساتھ امحال کے ہو جاتے تم تباہ ہونے والوں میں سے یہ خباست نمبر کتنی ہے جی ایک بالکت علم تم الزینت من قمفی یہ خباست نمبر کتنی ہے جی دو دعود علیہ السلام کا زمانہ تھا اور بنی اسرائیل کی ایک قوم رہتی تھی دریا کے کنارے کہاں رہتے جی؟ اور وہ مچھلی پکڑ کے گزارا کرتے تھے مچھلی پہ ان کا گزارا تھا تو خدا کی قدرت اللہ تعالی کی طرف سے امتحان آ گیا ان کے اوبار کہ بھئی ہفتے کے دن ہفتہ کہتے ہیں سنیچر کو فارسی والے کیا کہتے ہیں شمبہ کیا شمبا سنیچر ہفتہ اس دن تم نے شکار نہیں کرنا تو خدا کی قدرت ان کو روک دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا اور جب ہفتے کا دن ہوتا نا تو مچھلی ایسے ظاہر ظہور کیا ظاہر ظہو نگر آتی آپ حسرت میں آتے پریشان ہوتے کہ ہمیں تو روکا گیا کہ ہفتے دن شکار نہ کرو اور ہماری مچھلی جو ہے محبوبہ ہیں پیاری غذا ہے غذا اور بھی تو کر سکتے تھے نا صرف مچھلی پہ تھوڑا گزارا تھا ان کا ہماری محبوبہ نظر آ رہی ہیں تو کیا کریں باقی دنوں کے اندر بہت کم ہوتی مچھلی غائب ہو جاتی شیطان نے ان کو طریقہ سکھایا ہیلا کہ دیکھو ایسے کرو اس دریا سے کوئی نالے نکالو نالے جانتے ہو نا جی بڑے بڑے نالیاں ہوتے ہیں سر سمجھے جی کھالے ان کو کہتے ہیں ایسے نالے نکالو اور قریب ہاؤس بنا دو بڑا تو جب ہفتے کا دن آیا نا مچھلی کو پکڑو نہیں صرف ہُو ہا کرو کیا آ, اندر جا کے مچھلی کے در ہوا ہوا کرو وہ مچھلی ادھر جائیں گی نا نالے سے کہیں جائیں گی ہاؤز کے اندر پھر وہ جگہ بند کر دو اتوار کے دن پکڑو ایسے ہی لاپتا دیا اللہ تبارک و تاریخ قسم بن گئے ایک وہ تھے جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا دوسرے وہ تھے جو چند دن روکا ان کو پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئے کیا خاموش ہو کے بیٹھ گئے تیسرے وہ تھے جو ہمیشہ ان کو روکتے رہے اللہ تارا ان کو سزا یہ دی کہ بندر بن گئے جو مچھلی کا شکار کرتے تھے کیا بن گئے بندر بن گئے باقی رہا جو ان کو روکتے تھے ان پہ کوئی عذاب نہیں آیا کیونکہ قرآن کہتے ہیں فا ان جین الزین جو برئی سے روکتے تھے امن کنجا باقی رہا جو خاموش تھے ان کے بارے میں مفسرین کے تین قول ہیں ایک کال تو یہ ہے کہ ان کو بھی نجات مل گئی کیونکہ انہوں نے مچھلی کا شکار نہیں کیا گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انہوں نے چونکہ نہیں منکر چھوڑ دیا تھا اس لیے عذامت ہوئے مجھے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی کی بات بڑی پسند آتی ہے حضرت عثمانی فرماتے ہیں غور کرو کہ وہ خود بھی کہا تھے خاموش کیا تھے چپ تھے نا قرآن بھی ان کے بارے میں کیا ہے خاموش ہے ہم بھی ان کے بارے میں خاموش ہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں یہ ہے نا تو جنہوں نے مچھلیاں پکڑی وہ بندر بن گئے جو روکتے تھے وہ بالکل نجات پا گئے جو خاموش تھے ہم ان کے بارے میں کیا ہیں اللہ کے بارے میں دیکھو جی والکت علم تم اور الفتہ کی جانتے ہو تم ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم سے فی سب ادھر حکم کا لفظ لکھو فی حکم سخت ہفتے کے حکم کے اندر فی حکم سب پس کہا ہم نے واسطے ان کے ہو جاؤ تم کےرا دتن خاص بندر زلی کیرا دتن جا جم کرد ان کی بندر بن گئے میرے محترم میں نے صبح کو کہا تھا کہ تفسیر منار والا ہے نا محمد ابد اور اس کا شاگردہ تفصیر مراغی والا وہ بھی اس کے بھائی ہیں کس کے وہ سر سید گئے جیسے سر سید موجزات کا خرق کے عادت کا مخالف ہے وہ بھی ہی کہیں مخالف ہے. وہ لکھتے ہیں کہ وہ حقیقتن بندر نہیں بنے تھے لکھتے ہیں کہ حقیقت بندر نہیں بنی لیتے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسخ تھا. تو اس بھی تھا یعنی آدات ان کے اندر بندروں والے آ گئے ویسے انسان رہے بندر نہیں بنے تھے آدات بندروں والے آئے تھے وہ مصق مانوی کے قائل ہیں ہم کس کے قائل ہیں مفص حقیقی کے قائل ہیں کہ حقیقت وہ بندر بنے تین دن چیختے رہے اس کے بعد کیا مر گئے اب اس کا میں آپ کو حوالہ لکھاتا ہوں ظاہر القرآن کے رقیقت جمہور اور مفسرین واہ و صحیح روح المعانی تو ہمارے نزدیک مست حقیق ہوا ان کے نزدیک مس مانوی ہوا انسان رہ گئے عادت بندروں والی بن گئی یہ صحیح ہے غالت ہے سمجھے بھائی مستقانوی تو اب بھی ہے شہروں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بندر ہیں جو غیرت ہیں وہ خنزیر ہیں کوئی درندے بنے ہوئے ہیں اب ہیں یا نہیں ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک آدمی بازار کے اندر جا رہا تھا اور دن کو اس کے ہاتھ میں لالٹین تھا لیمپ لیمپ جانتے ہو نا آج کل تو بجلی لیمپ تھا اور لیمپ کے ساتھ ادھر دیکھتا تھا ادھر دیکھتا تھا ادھر دیکھتا تھا روشنی کسی نے پوچھو کیا دیکھ رہا ہے کہنے کا کہ میں انسان تلاش کر رہا ہوں کیا اس نے کہا سارے انسان بیٹھے ہوئے ہیں میں نہیں کوئی بندر بیٹھا ہوا ہے کوئی خنزیر بیٹھا ہوا ہے کوئی بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے انسان نہیں بیٹھا ہوا میں انسان کو تلاش کر رہا ہوں تو اس پہ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بینی خلاف آدمان نیستم آدم غلاف آدمن یہ جو دیکھ رہے ہو نا انسان نہیں یہ انسانوں کا غلاف ہے صرف کیا انسانوں کا غلاف ہے انسان نہیں اینک میں خلاف آدم خلاف ہے آدم کے آدم غلاف آدمن آدمیت شام و لہم و پوستنیس آدمیت جگ رضائے دوست نے انسانیت اس کو نہیں کہتے کہ لہم و شہم ہو ہا ہاتھی طرح موٹا تازہ ہو انسانیت نام ہے رضائے یار کا کس کا رضا دوست کا اللہ رازی کا آدمیت لہم و شہم و پوستنے آدمیت سورت آدمی انسان بودے و ہم یک سان بودے شکل تو ابو جہل کی بھی وہ آدمی والی تھی نا اور آقا مدنی سر شکل بھی کا تھی آدمی والی اگر اسی شکل کا انسان ہے تو ایک کر سکتے ہو انسانیت دعا کرو اللہ میں وسان بنا تو میرے وی مسک معنی تو اپ ہی ہیں وہاں کیا ہوا تھا ما سکی کی ہوا تھا فجل نہ نقالا پس کیا ہم نے اس قصے کو आजमیر قمرجا کیا ہے یہ جو قصہ تھا لوگ بندر بنے تھے نا ادمی ہوتے ہیں دو قسم کے ایک نافرمان دوسرے کا فرمانبردار نا فرمانوں کے لیے وہ عبرت بنا نہ فرمانوں کے لیے کیا بنا اور فرما برداروں کے لیے معذہ تو نصیحت بنا وہ قصہ بس جالنا پس کیا ہم نے اس قصے کو عبرت واسطے ان لوگوں کے جو آگے تھے سامنے اور جو بعد میں نہ فرمان نا فرمانوں کے لیے عبرت معوزہ تلن متقین اور نصیحت بنا کس کے لیے نیکوں کے لیے پرہیز یہ جی خبا سمبر کتنی تھی جی دی؟ حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک اللہ والے کی میں نے زیارت کی وہ پہاڑوں میں رہتا تھا تو لوگ آتے تھے ان کے پاس کوئی چیزیں لے کے ہدایا تو نہیں لیتا تھا وہ فرماتے تھے بربیر سگارا بھی اندازے لے جاؤ کتوں کو ڈالو کتوں کو ڈالو میں मैं گیا میں نے کوئی چیز پیش کی تو انہیں قبول کر لی میں نے کہا حضرت یہ کیا بات ہے ان پہ ناراض ہوتے ہیں پر میں رہ جا میں بیٹھا جا کوئی دو چار آدمی یعنی ملنے کے لیے تو اپنی ٹوپی مجھ کو پہنا دی حضرت لاہوری کو میں نے جب ٹوپی پہنی ہے دیکھتا ہوں ایک کتا بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے ایک بیٹھا ہوا ہے یہ تو ہے انسان ہی نہیں ہے وہ کتے ہیں کوئی شنزیر